آج ہم اپنی اس گفتگو میں آئیڈیالوجی اور نیشنلزم پر روشنی ڈالیں گے اور اس اس حوالے سے دیکھیں گے کہ یہ پاکستان میں اس کی کس طرح سوشلزم کے حوالے سے فیلیئرز سامنے آئی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے یہ کسی بھی جگہ سے کسی ف... کسی بھی مخصوص کمیونٹی میں جب اس کا اوریجن ہوتا ہے تو آئیڈیالوجی کامیاب وہی ہوتی ہے کہ جو اپنے آئیڈیا کے اپنے کے مطابق کسی بھی فنامنا کو کتنی وہ جامعہ طور پر اس کو حقیقت پسندانہ طور پہ بیان کرتی ہے اس کو اپنے انکمپاس کرتی ہے اپنی ڈیفینیشن کے اندر تو یہ وہ ایک عالمگیر اسپیکٹ ہے جو ہم کسی بھی بعد میں نیرو نیرو میں ہم اس کو اپلائی بھی کریں اگر وہ پولیٹیکلی ہو اگر وہ اکانومیکلی ہو یا وہ کسی مذہبی ڈیمنشن سے بھی دیکھی جائے تو آئیڈیالوجی کا یہی مطلب ہوگا کہ وہ کس طرح وہ ایک نقطے سے ریڈی ایٹ ہو کے تو ہر چیز کو اپنے اندر آثار کر لے گی اس کو احاطہ کر لے گی جبکہ نیشنلزم کا پرابلم یہ ہے کہ نیشنلزم بالکل اسی طرح کہ کوئی اب ایک خص... ایک قلعے کے اندر خود کو بند کر لینا اور اس قلعے میں بیٹھ کے غیر حقیقت پسندانہ طور پر اپنی رائے کو حق قلعے کے باہر زبردستی عائد کرنے کی کوشش کرنا تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب نیشنل نیشن ٹھیک ہے ایک نظریہ ہے لیکن نیشن کی جو حقیقی اس کی حقیقت صرف نیشن کی اتنی ہے کہ یہ آپ کو وقتی پہچان دیتی ہے آپ کون ہے آپ آپ کی وہ جیوگرافیکل یا آپ کی جو وہ ایک تریحی جو آپ کی شخصیت ہے وہ اینٹیٹی کیا ہے ٹھیک ہے آپ اس اینٹیٹی کو اگر یونیورسلی ڈیفائن کرنا شروع کر دیں یا اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیں تو یہ زبردستی اس پہ بوجھ بننا شروع ہو جائے گا اور خود ایک وقت آئے گا کہ یہ خود, خود یہ جو خود فریبی ہے اس میں دراڑیں آنی شروع ہو جائیں گی اور یہ پتہ چلے گا کہ یہ جو آئیڈیالوجی ہے اور یہ جو نیشنلزم ہے یہ کس طرح ایک دوسرے کے انکمپیٹیبل ہے اسی لیے اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیشنلزم کسی قسم کا بھی اس کی کوئی حقیقت نہیں یہ نیشنلزم صرف ایک یہ عزم ہے جو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نیشن کی پوجا کرنی شروع کر دی ہے اسلام کے اندر آپ دیکھ لیں کہ اسلام کے اندر اس کا بہت ایک واضح تریحی اس کی حقیقت اس طرح سامنے آتی ہے کہ اسلام کے اندر ایک امت کا کانسیپٹ ہے ٹھیک ہے اور امت کے بعد امت کے علاوہ یہ جو نیشنلزم کی کوئی حقیقت نہیں بلکہ یہ جو نیشنلزم کا جو کانسیپٹ ہے یہ بنو امیہ نے دیا تھا اسے ہم کر جس میں ابن خلدون نے قومی تعصب کا نظریہ دیا تھا اور اس نے جو یہی وجہ ہے کہ جو عرب لوگ تھے ان کو مسلم فلاسفی مسلم ریلیجن مسلم آئیڈیالوجی سے کوئی لگاؤ نہیں تھا بلکہ ان کو صرف یہی تھی کہ ہماری اربو کی ہماری عرب قوم ہے جو وہ ہی اپنی اجارہ داری قائم کرے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بنو میاں کا وقت ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو لوگ مسلمان ہو جاتے تھے تو ایک وقت یہ آیا کہ عمر بن عبدالعزیز سے جو پہلے جو امیہ لو بادشاہ تھے انہوں نے یہ اعلان کر دیا وہ تھا خبردار کوئی بندہ مسلمان نہ ہو اور اگر کوئی مسلمان ہو بھی ہو بھی جاتا ہے تو ہم نے اس کا جو ٹیکس لیتے تھے غیر مسلم سے انہوں نے کہا ہم نے وہ نہیں چھوڑنا انہوں نے کہا جب جب ہمارے جو یہ جی مختو علاقے ہیں اگر یہ اسی طرح مسلمان ہونا شروع ہو, ہو گئے تو ہماری آمدن کم ہو جائے گی اس کا مطلب ہے کہ جو عرب نیشنلزم تھی اس کو مسلمان ہونے سے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا بلکہ انہوں نے تو یہ قانون بنایا ہوا تھا کہ اگر کوئی مسلمان ہو بھی گیا تو ہم نے جزیہ ان سے نہیں اٹھانا تو پتہ چلا کہ یہ جو حقیقت میں جو آئیڈیالوجی ہے اسلام ایزا آئیڈیالوجی اس کا اموی جو ٹپیکل ایک مثال ہے اس کا اموی نیشنلزم سے کوئی تعلق نہیں اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان کے اندر جو سوشلزم کی آئیڈیالوجی ہے اس کا اس کی کیا فیٹ کیا رہی ہے خاص کر میں یہاں پر کنسنٹریٹ کروں گا افغانستان اور پاکستان کا وہ پورشن جہاں پر پختون کمیونٹی پائی جاتی ہے دیکھیں جب کارل مارکس آئیڈیالوجی کی بات کرتا ہے تو اس کا بالکل یہ مقصد مطلب نہیں وہ آئیڈیالوجی کوئی ٹھیک سمیتا تھا کہ آئیڈیالوجی کسی خاص علاقے تک نہیں ٹھیک ہے جی کسی خاص علاقے تک نہیں وہ آئیڈیالوجی کو یونیورسل اصولوں پر پھیلنا ہوگا اگرچہ وہ اصول اپنی بعد کی منطق میں کیا ثابت ہوتے ہیں لیکن کم از کم اپنی اس خواہش کے مطابق وہ اس کو ایک عالمگیر رسیت دینا چاہتا تھا ٹھیک ہے مارکس بہت زیادہ مخالف تھا کہ یہ جو یہ جو رشین قوم پرستی ہے یہ اس قابل نہیں ہے نہ ہی وہاں پر لوگوں کا اتنا ذہنی معیار ہے کہ وہ آئیڈیالوجی کے لیول کو سمجھ سکے وہ نیشنلزم کے لیول سے ہی باہر نہیں آئے اور یہی ہم کنفلکٹ دیکھتے ہیں بعد میں ٹروٹس اور اور اسٹالنزم کے میں آپس میں ڈیولپ ہو گیا اور ان کی بہت یہی بنیاد تھی کہ وہاں پر حقیقت میں آئیڈیالوجی کی اور نیشنلزم کی جنگ تھی اب ہم آج آگے ڈائریکٹ کہ پاکستان میں سوشلزم کو کی کامیابی پختون نیشنلزم میں کیوں آ... یہ کامیاب نہیں ہو سکتی اس کا حقیقت یہ ہے کہ جو پشتون نیشنل آئیڈینٹٹی ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا کرائسس پایا گیا ہے کہ یہ جو نیشنلزم ہے جو یہ اپنی جو سوشلزم کی کی آڑ میں جو حقیقت میں یہ آئیڈیالوجی کو فالو کرنے کے بالکل متحمل نہیں اور ان میں وہی لڑائی پیدا ہو گئی ہے جو کہ مارکس کہتا تھا کہ روس کے اندر اس قابل نہیں کہ وہ وہاں پر کوئی نیشنل کوئی وہاں پر ریولوشن لایا جائے اسی طرح جو پختون پورشن ہے جو افغانستان میں بھی اور پاکستان میں بھی یہ انٹلیکچولی طور پہ اتنے مچیور نہیں ہے کہ یہ آئیڈیالوجی کے لیول پہ جا سکیں اسی وجہ سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسلام کا بھی جو لٹرلسٹ متشد تد اور نیرو مائنڈڈ جو کانسیپٹ قبول کیا گیا ہے وہ انہی علاقوں میں قبول کیا گیا ہے کیونکہ دماغ میں اتنی وسط نہیں وہ بحث کی اتنی طاقت نہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ نیشنل کرائسس کیا ہے نیشنل کنفلکٹ کیا ہے اس کمیونٹی میں بات یہ ہے کہ ایک فرسٹ تو ہم نے یہ چیز پہ سامنے لائے کہ آئیڈیالوجی اور جو نیشنلزم ہے ان دونوں کے درمیان ایک انکمپیٹیبلٹی پائی جاتی ہے یہاں پر پرابلم مزید آگے مزید آگے اس وہ ایگریویٹ اس طرح ہوتا ہے کہ پختون کمیونٹی میں نہ صرف یہ کہ آئیڈیالوجی اور نیشنلزم کا کنفلکٹ ہے بلکہ پختون نیشن ہے جو وہ اپنی آئیڈینٹٹی کے حساب سے اس کا اپنا تشخص ہی بڑے بحران میں ہے یعنی اس وہ اس طرح کہ یہاں پر دیکھیں دو قوم کو ابھی تک اپنی آئیڈینٹٹی کا نہیں پتہ اور نہ دو سطح پہ نہیں پتہ ایک نہ داخلی پتہ ہے اور نہ ہی خارجی پتہ ہے داخلی پہ سب سے پہلے ہم یہ جاتے ہیں کہ بہت بڑی یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہاں پر جو پختون کمیونٹی ہے وہ وہ بڑی اسرائیل حضرت یقوب کی اولاد ہیں اور وہاں سے جو دو قبیلے یا ایک قبیلہ وہاں سے جو غائب ہو گیا تھا وہ یہاں پر آ بسا اور اس نے اپنے آپ کو یہاں پر اسٹیبلش کر لیا ٹھیک ہے جناب گات بات اب ہم اس بات پہ دیکھتے ہیں اور اس بات کو بہت زیادہ پرموٹ کیا گیا یہاں پر میرے ایک دوست ہیں میرے عزیز ہیں عزیز دوست ہیں میرے انہوں نے ایک کچھ مکالمہ پہ کچھ ڈائلاگز سوشلسٹوں کے آپس میں پیش کیے تو اس میں یہ بات انہوں نے بتائی کہ کوئی بہادر خان کاکا ہیل کے ان کو رائٹر ہے پشتون رائٹر ہے اس نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ پشتون کمیونٹی ہے جو یہ یہ ان علاقوں میں پانچ ہزار سال سے پہلے یہاں پر مقیم ہے میرا کہنے کا مطلب ہے یہ بات کنفرم ہوتی ہے اس اس طرح کہ یہ ایک دیسی آبادی ہے یہ یہاں کے ان کا یہ اپنا یہ اوریجنل دیس ہے یہ اوریجنل دیس ہے ٹھیک ہے جناب اب ہم یہ تو ایک تریحی ریسرچ ہو گئی تریحی تحقیق ہو گئی اس کے تحت یہ بات کی ہے کہ یہ ایک دیسی کمیونٹی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا سب سے جو مضبوط ترین ایویڈنس ہوگا وہ اس کا انٹرنل ایویڈنس ہوگا اور ایسا ایویڈنس ہوگا کہ جو یونیورسلی جو اکومانیکلی ویلڈ ہو ٹھیک ہے جو ہر جگہ ویلڈ ہو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پختون نیشن کا اپنے آپ کو سامع نسل کہنا بالکل ہی کس طرح ہے یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے پاکستان میں پاکستان کی جو بہت بڑی انڈیا میں بھی کمیونٹی ہے وہ آرائن کمیونٹی ہے ٹھیک ہے اس ہم اس کو بھی بعد میں ایز اے کاؤنٹر ایویڈنس ہم پیش کریں گے دیکھیں اے, یہ جو سامی نسل جتنی بھی قومیں ہیں ان میں اے, سریانی ہیں آ, آ, آرامی ہیں اے, اس میں اے, عبرانی ہیں اس میں عربی ہیں یہ جتنی بھی قومیں ہیں یہ ساری کی ساری اے, سامی نسل کرواتی ہیں اور یہ زیادہ تر جو ان کا ایک خاص ایریا ہے یہ عرب اے, عراق اے, عراق عرب سے لے کے اور یہ آپ کہہ لیں کہ اب, اے, نیر ایسٹ کی طرف میڈیٹیرین کی طرف ان کا پھیلاؤ جاتا ہے اور اس میں جزیرت العرب بھی اس میں آ جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اے اس قوم کی شروع سے ایک مزاج یہ ہے کہ یہ آئیڈیالوجیکل لوگ ہیں اگرچہ یہ نیشنلزم بھی ہے یہ لیکن یہ نیشن کو ایز وہ نہیں کرتے اس میں اپنی آئیڈیالوجی کو اپنی آئیڈیالوجی کو نیشنلائز نہیں کرتے بلکہ یہ اپنے آئیڈیالوجی کو ان دا نیم آف گاڈ ان دا نیم آف ون گاڈ دین ابراہیمی کی کی نسبت سے یہ اپنے آپ کو پروپاگیٹ کرتے ہیں اور یہ دین ابراہیم کو مونوتھزم کو یہ پھیلاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں ایک صفت ہی یہ ہے کہ ان ان کی جو آئیڈیالوجی ہے یہ ان کی نیشن سے آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے یہ لیکن یہ ہے کہ دیمن ابراہیمی میں ایک امت کا کانسیپٹ ہے اور وہاں پر جو نیشن ہے وہ نیشنلزم میں نہیں بدلتی بلکہ وہ جو نیشن ہے وہ آئیڈیالوجی میں بدلتی ہے اور وہ آئیڈیالوجی یہ ہے کہ خدا ایک ہے اور ان کے خون میں یہ بات شامل ہے کہ یہ اپنی اس کنوکشن کو انہوں نے تریح میں کبھی نہیں چھوڑا اور یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں ابھی ان کی بات کر رہا ہوں اے اے یہودیوں کی بات کہوں حضرت اسحاق کی اولاد کی بات کر رہا ہوں تو وہ, اپ, وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نے گا, ہم نے گاڈ کے ساتھ ہم نے ایک عہد ہوا ہے اور گاڈ نے ہمیں پوری دنیا میں مانوتھوزم مذہب وحدانیت پھیلانے کے لیے اس کے ساتھ ہمارا ایک کوویننٹ ہوا ایک ایک اس ہمارے ساتھ پیکٹ ہوا ہے تو یہ کہتے ہیں ہم حقیقت میں پوری دنیا میں ایک چوزن پرسن ہے اسی لیے یہودی جہاں بھی جاتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنا یہودی ازم نہیں ختم کرتا وہ اس کی یہودی ازم ہے اس کی جو اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم چوزن ہیں باقی سارے کے سارے جنٹائلز ہیں تو یہودی جہاں بھی جائے گا وہ کبھی بھی اپنے خدائے وحد کو نہ کی تبلیغ نہیں چھوڑتا اور اپنے اس دعوے پہ اس کو بہت زیادہ فخر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں نے اپنا یہ جو یوروشلم کا جو اسرائیل کا علاقہ تھا یہ جب وہاں پر اشوری آئے ہیں انہوں نے ان کو مارا ہے انہوں نے ان کو جب فتح کیا ہے اس کے بعد رومنز آئے ہیں تو رومن میں جب آخری ان کی جب تباہ کاری ہوئی ہے سن اے ستر میں آفٹر کرائسٹ تو اس کے بعد بی جب یہودی فائنلی بکھر گئے ہیں تو وہاں پر جب اس سے پہلے انہوں نے وہ بلونیا میں ان کی جو جو قید ہو کے گئے ہیں دو دفعہ قید ہو کے گئے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی انہوں نے اپنی اپنا مذہب نہیں چھوڑا یہودی یہودیوں نے بلکہ جب وہ ایران کے علاقوں میں بھی آ کے بسے ہیں تو وہاں پر بھی یہودیوں نے ایرانیوں کو انفلینس کیا یہاں تک انفلئنس کیا کہ ان کا جو زرتشتی کا زرتشتیزم ہے جو ان کا زورویسٹرینزم ہے جو اس کو بھی انہوں نے متاثر کیا لیکن یہودی کا جو دین ابراہیمی ہے ون گاڈ جو کانسیپٹ ہے وہ یہودی نے چینج نہیں کیا بلکہ یہودی نے پوری دنیا میں چ... چینجنگ کی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آگے تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا کوئی علیحدہ مذہب نہیں بنایا بلکہ وہ آ... آ... آ... آ... نیو ٹیسٹامنٹ میں وہ ان کا کہ میں آئی कम کم آئی ہیو کم ناٹ ٹو ایبروگیٹ دا مزائق لا یعنی کہ میں موسلی شریعت کو ختم کرنے نہیں آیا بلکہ آئی ایم گوئنگ ٹو فلفل دا لاء آف موزیز ٹھیک ہے تو وہ موسیٰ کی شریعت کو ہی وہ فلفل کرنے آئے تھے علیحدہ کو اپنا دین کسی نے نہیں بنایا اس کے بعد جو آگے جو اس کی کڑی جو آ کے ملی ہے وہ رسول پر آ کے ملی ہے کیونکہ عیسا علیہ کہ میرے بعد ایک نبی میرے بعد ایک گا وہ ہے وہ نے سے پہلے بھی کے کہ ابراہیم کو اسماعیل کی آگے لمبی قوم کی بارہ سرداروں کی ایک ان کو بشارت ملی تھی تو اس طرح اس کے بعد جو سینٹر آف اسپرچول ایکٹیویٹی ہے ریلیجیس سینٹر ہے وہ یروشلم سے نکل کے وہ مکہ کی طرف ٹرانسفر ہو گیا یہاں پر جب عرب ہیں جو عربوں کا بھی وہی شروع سے وہی مزاج رہا ہے اگرچہ وہ بت پرست بھی تھے لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اور یہ قرآن میں باقاعدہ ایویڈینس ہے کہ بت پرست تھے وہ کہتے تھے ان کو بڑا فخر تھا کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں ہم اسماعیل کی اولاد ہیں اور وہ اللہ کے ساتھ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ اللہ ایک نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے بلکہ وہ جو بت ہوتے تھے وہ بتوں کو کہتے تھے کہ یہ جو بت ہیں یہ ہماری سفارش کرتے ہیں ٹھیک اللہ کے ساتھ انہوں نے کسی کو نہیں ملایا وہ بت جو ان کا شرک کرتے تھے وہ ایک میٹافزیکل کوشچن ہے دیٹ از این ادر تھنگ لیکن میں آپ کو جو ایک کامن جو کلیم ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں تو یہاں پر پتہ چلا کہ یہ جو سامی نسل ہے یہ نہ اپنے اے اے مونوزم کو چھوڑتی ہے نہ یہ یہ اپنی مانوسزم کو نہیں چھوڑتی اور اس اپنی مانوسزم پہ جو فخر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں ابراہیم نے دیا اس اس کی وہ پریچنگ نہیں چھوڑتے اگر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ قوم کچھ وقتی طور پر وہ مجبور ہو جائے کہ تق کرنے پر مجبور ہو جائے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب رومن ایمپرس کے وقت بھی جب ان کو کہا جاتا تھا کہ چلو سجدہ کرو اس کے آگے سجدہ کرو بادشاہ کے آگے سجدہ کرو تو وہاں پر لڑائیاں پیدا ہو گئی تھیں اور وہاں پر بغاوتیں پیدا ہو گئی تھیں اور یہاں تک کہ رومنس کو بھی یہ بات تسلیم کرنی پڑی انہوں, انہوں نے کہا کہ یہودیوں کو یہودیوں کے حال پہ چھوڑ دو ان کو مت چھیڑو کیونکہ ہم ان کے اندر جو ان اس کو ٹچ نہیں کر سکتے یہودی مر جائیں گے سارے لیکن اپنی وہ آئیڈیالوجی کو ایز اے نیشنل آئیڈنٹٹی کے طور پر اس کو دفاع کرتے ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم افغانستان اور پاکستان کے اس علاقے میں پختون کمیونٹی کے یہ جو ٹریٹری ہے اس میں آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ شروع زمانے سے یہاں پر دو اس افغانستان کا نام تو تقریباً ڈیڑھ سو سال پہلے آیا یا دو سو سال پہلے آیا اس سے پہلے افغانستان کا لفظ ہی نہیں تھا کہیں پر تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ علاقے یہ علاقہ بالکل بیڈمنٹن کی طرح چڑی چھکے کی طرح یا یہ ایرانیوں کے ساتھ منسلک ہوتا تھا اور یا یہ جب اگر یہاں کا راجہ تغڑا ہوتا تھا تو یہ اس کے انڈر آ جاتے تھے ٹھیک ہے جناب آپ مغلوں کے دور میں بھی دیکھ کے لاہور کے اندر وہ بیٹھتا تھا گورنر اور کابل تک وہ کنٹرول کردہ ہوتا تھا اور آپ نیچرل ایک الائنس بھی دیکھ لیں کہ کابل کا جو کابل کا دریا کابل کا دریا سندھ میں آ کے گر رہا ہے اس طرح یہاں پر یہ جو ایک خاص مزاج ہے یہاں پر دو ہی کام ہوتے رہے ہیں یا یہاں پر بت پرستی ہوتی رہی ہے اور یا یہاں پر آگ کی پوجا کی گئی ہے یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم یہ انٹرنل ایویڈنس ہمیں مذہبی سطح پر نہایت مضبوط ملے گا کہ یہاں پر جب اسلام آیا تو اس سے پہلے یہاں پر ون گاڈ کانسیپٹ کسی جگہ بھی رائج نہیں تھا یہ تو عرب جب آئے ہیں جب فتواتیں ہوئی ہیں جب تو اس کے بعد یہاں پر یہ کانسیپٹ آیا اس سے پہلے تو آپ دیکھیں یہاں پر بامیان میں کتنا بڑا وہ بت تھا وہ گرایا یعنی کہ ایک سارا افسانہ ادھر پھیلایا گیا تو اس لحاظ سے یہ ایک نیشنل یہ ایک یہ جو افسانہ یہ تو گیا اب اب دوسری طرف آئے یہ جی افسانے کو ہم کونٹر اس کو ہم کونٹر ایویڈنس اس کا ہم لیتے ہیں پاکستان میں ارائی قوم ہے دیکھیں کتنا بڑا پورشن ہے جو پاکستان میں ہے انڈیا میں ہے وہ ارائی اپنے آپ کو انہوں نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ یہاں پر جو جو جاٹ کمیونٹی ہے جو راجپوت ہے جو اصل آریہ سماج کے جو یہاں پر کنکرز ہیں ان کے ساتھ انہوں نے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو اکیولنٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی کہ ہم فلسطین سے آئے ہیں اور ہم الرائے ہیں انہوں نے اپنا نام کی نا وہ آگے پیچھے وہ الفابیٹیکلی انہوں نے چکر چلانا شروع کیا اچھا جب وہ کہتے ہیں جی کہ ہم وہاں سے آئے ہیں تو ان پر بھی وہی انٹرنل ایویڈینس گنتا ہے جب اتنی بڑی کمیونٹی کروڑوں کے حساب سے جب اتنی فلسطین کی ابھی تک آبادی نہیں جتنی یہاں پر یہ یہ بن گئی ہیں اتنی بڑی اگر کمیونٹی ہو اور یہ سارے سے سارے کے سارے آریہ سماج سے پہلے بھی یہ سارے یہاں پر یہ کھیتی باڑیاں کرتے ہوتے تھے تو ابھی بھی آپ دیکھ لیں کروڑوں کے حساب سے ان کی وہ ہے اور یہ ہندو ابھی بھی ہندو ہیں ابھی بھی ہندو ہیں مسلمان سارے ہو گئے انڈیا میں جو بہت سارے ارائی برادری ہے وہ ابھی بھی ہندو ہے تو بات یہ ہے کہ جو سامی اپنا ریلیجن چھوڑتا نہیں اور یہ لوگ اتنی زیادہ تعداد میں پاکستان میں آنے کے باوجود یہ جو عرب اپنے آپ کو مسلمان عرب وہاں سے ہم فلسطین سے ٹرانسفر ہوئے یہ کیسے یہاں پر ہندو طور ہندو رہ سکتے تھے یہ یہ عربوں کی عادت ہے کہ جہاں پر جاتے ہیں یہ اپنے مذہب کو پریچ کرتے ہیں تو یہ تو یہ بہت بعد میں اسلام لائے ہیں وہ دیکھیں وہ چودہ سال کا چھوکرا آیا تھا محمد بن قاسم اور آیا تھا چند ہزار آرمی لے کے آیا اور اس نے یہاں پر فتوحتیں شروع کر دیں اور اس نے اپنا جو مذہبی نظام پھلانے کے لیے جو بھی ہے وہ سارا ظلم پہ استوار تھا بنو میاں کا ایجنٹ تھا لیکن انہوں نے ذری طور پہ اپنے آپ کو یہ نہیں ہوا کہ وہ کنورٹ ہو گیا ہیں وہ وہیں پر بیٹھے رہے ہیں پھر وہاں وہاں سے جب اے اے اے اے اے وہاں سے جب عرب آئے ہیں عرب تاجر آئے ہیں ٹھیک ہے عربوں میں پھر وہ مائگریٹ کر کے وہاں پر صدات آئے ہیں تو جہاں جہاں یہ گئے ہیں انہوں نے وہاں کی آبادیوں کو کنورٹ کیا ہے صدعت تو ایک مذہبی ان کے راہنما ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں تک کہ جو ملیشیا میں اور انڈونیشیا میں جو جو یہ جو ملایا ریلیجن ہے یہاں پر تو تاجروں نے اسلام پھیلایا ہے وہاں پر تو یہاں تک تا تاجر بھی تبلیغ کر جاتا ہے اربو کے اندر اور سامع النسل کے اندر تو انٹرنل ایویڈینس یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی جس طرح نہیں اسی طرح جو وہ بھی سامی نسل سے کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جب آریہ سماج یہاں پر آیا تو وہاں اس نے سینٹرل ایشیا سے اس نے یہاں پر ٹرانسفر کیا اور جب ان کی ایرانیوں کے ساتھ جنگ ہوئی تو ایرانیوں نے ان کو مار بگایا اور یہ اس طرف شفٹ ہو گئے جب یہ اس طرف شفٹ ہوئے تو یہاں پر اس نے پورے سماج کو یہاں پر جو دراوڑی تھے جو دیسی لوگ تھے ان کو انہوں نے انہوں نے مار بگایا یا جو پیچھے رہ گئے انہوں نے ان کے ساتھ تعاون کر لیا ان کی ظاہر با... ان... ان... مفتو ہو گئے اور ان... انہوں نے کہا جی تم ادھر ہی رہو اور یہ لوگ ہی وہاں پر مختلف شکلوں میں کوئی ویش بن گیا کوئی شدر بن گیا ان کے تحت یہ فتعین کے مطابق چلنے لگے ٹھیک ہے اور یہاں پر جو وہ جو جو ڈومینیشن ہوگئی وہ آریہ سماج کی ہوگی اور جو وہی یہاں پر راجے میں راجے بن گئے اور راج پوترا بن گیا مطلب راجے کا بیٹا تو راج پوت ہے جو یہ ان کی جو ایک رائل نسل ہے جو ان کا جو رائل طبقہ تھا اس نے یہاں پر سارا قابو پڑا دیا اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم اس سٹیج پر پہنچ گئے تو یہاں پر ہمیں معلوم ہوگا کہ جہاں پر انہوں نے یہاں پر یہ جو ڈومینیشن حاصل کی ہے وہاں پر سب سے پہلے جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہاں پر ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ یہ جو پتہ چل گیا کہ کچھ علاقے تو دراوڑی باگ کے ساؤتھ کی طرف چلے گئے ادھر سیٹل سیٹلمنٹ ہوگی کچھ یہاں پر ہی رہ گئے وہی بعد میں ویش بن گئے ٹھیک ہے اور وہی ہے جو وہ انہوں نے مزید آگے کنٹینیو کیا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو پنجاب ہے جو انڈیا ہے اس کے اندر زبان کے لحاظ سے یہاں پر چونکہ آریہ سماج زیادہ ڈومیننٹ تھا یہ زیادہ زریز تھا یہاں پر جو ان انہوں نے جو اپنی جڑیں میخی میخے گاڑی وہاں پر زیادہ یہ ان کو پروفیٹیبل تھی یہاں پر جو ایک چودھری کا کانسیپٹ پیدا ہو گیا ٹھیک ہے یہ چودھری ہے جو یہاں پر مقبول لفظ ہو گیا چودھری بالکل اسی طرح آپ اگر عربوں کی زبان میں دیکھے تو وہاں پر آپ کو لفظ ملے گا جی جو سردار ہوتا ہے وہاں پر سردار کو کہتے ہیں یا نوبل مین ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جی کہ وہ خان ہے ٹھیک ہے جی تو پتا چلا کہ یہ جو بالکل اسی طرح اربوں کی طرح آریس کی طرح یہ جو ترکو میں جو ایک لفظ پایا جاتا ہے خان پایا جاتا ہے یہ ایک ٹائٹل کے طور پہ پایا جاتا ہے اور یہ ٹرکش لینگویج کا ہی لفظ ہیں خان اب ہم دیکھتے ہیں کہ خان ہے جو نہ صرف یہ نہ کا مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں honorary, بندہ سید ہے تو آپ کو ہوگا کہ یہ فوری طور پر آپ کہیں گے کہ یہ حضرت علی کی اولاد ہے یہ فاطمہ کی اولاد ہے اگر سید ہے اگر آپ کو چودھری پتہ چلے گا آپ کو فوراً پتہ چلے گا یہ کلک ہوگا کہ یا یہ جاڑ ہے یا یہ راجپوت ہے اسی طرح جب خان کوئی کلک ہوگا تو اس, اس کی جو پیچھے آئیڈینٹیفیکیشن جائے گی وہ کہیں گے کہ یہ کوئی ترک قبیلہ ہے یہ کوئی ٹھیک ہے اب ہم لفظ خان پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح لفظ خان نے پشتون کمیونٹی میں ایکسٹرنل کرائسس پیدا کر لیا ہے یہاں پر ان سے یہ معاملات ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنی خان کے لفظ کو اپنے ساتھ نیشن کے طور پہ انٹریبیوٹ کر لیا ہے اور بطور اس ٹائٹل نہیں بلکہ انہوں نے یہاں پر جو ان کا جو ایک امیج پیدا ہو گیا وہ یہ پیدا ہو گیا کہ یہ خان پختون کمیونٹی خان ہے اچھا حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ان کی آئیڈینٹٹی نیشنل آئیڈنٹٹی نہیں ہے یہ خان کا لفظ بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے دیکھیں سر سید احمد خان تو وہ تو سید تھا اس نے لکھا سید پھر آگے جا کے وہ اس نے ایز اے ای ٹائٹل لیا ایز اے ای ٹائٹل ای لیا پھر آپ دیکھیں پرنس کریم آغا خان وہ بھی سید ہے اس نے بھی اپنے ساتھ وہ ٹائٹل لے لیا ٹھیک ہے جناب اگر آپ دیکھیں کہ چنگیز خان بھی پشتون تھا کیا علاقو خان بھی پشتون تھا پھر آپ دیکھیں یہ جو ایران کے اندر جو کجاری خان آئے ہیں ان کا ایک ان کا ایک حساب کتاب تھا ایک وہ کجاری تو بے شک وہ ترک تھے لیکن اس کے بعد جو آہ شاہ ایران ہے اس کا باپ بھی پہلے خان تھا تو یہ ایک انرری ٹائٹل ہے اب اب آپ آنرری ٹائٹل کو اگر آپ مغالتہ دے کے اپنی قوم سے فائی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ قوم کی اپنی آئیڈینٹٹی نہیں ہے وہ ٹائٹل پہ گزارے کر رہی ہے اور اس سے مغالطہ پیدا کر کے وہ وہ خود بھی مغالتے خود فریبی میں ہیں اور باہر بھی اس ٹائٹل کے ذریعے مغالتا دیا ہوا ہے ٹھیک ہے جناب تو بات یہ ہے کہ یہ جو نیشنلزم اور آئیڈیالوجی کی بات ہے یہاں پر نتیجہ نتیجہ یہ نکلتا ہے ابھی آپ دیکھیں کہ جو ہی آپ آئیڈیالوجی پہ سوشلزم کی آئیڈیالوجی پہ آ، آ، آ، آ، آ، پشتون کمیونٹی کے کسی فرد سے آپ بات کرتے ہیں تو یہ سوشل آئیڈیا آئیڈیا سوشلزم کی آئیڈیالوجی سے بات نکل کے یہ فوری طور پہ اس کو بات کو نیشنلائز کرتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ وہ لاشوری طور پر لاشوری طور پر حقیقت میں ان کے اندر خود وہ نیشنل جو قومی تشخص کا بحران ہے اس کو یہ زبردستی کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں نتیجہ یہ ہے بعد آپ سوشلزم سے شروع کریں گے بعد آپ سوشلزم سے شروع کریں گے اور یہاں پر نیشنلزم کی لڑائی شروع ہو جائے گی اور یہی وجہ ہے کہ جب تک یہ نیشنلزم ان کے یہ فیصلہ نہیں کر لیتے فیصلہ نہیں یہ کر لیتے کہ ان کی انٹرنل آئیڈینٹیفکیشن کیا ہے اور ان کی ایکسٹرنل آئیڈینٹیفکیشن کیا ہے یہ یہ لقب کو لے کے اپنی قوم کی شناخت بنانا یہ اچھی یہ ان کے کرائسز کی ایک بہت زیادہ ایکسٹرنل ایویڈنس ہے جبکہ کہ مذہبی ایویڈینس یہ ہے کہ یہ یہ اسلام سے پہلے یہاں پر کسی کوئی حق وعدہ نیت کا کوئی تصور ہی نہیں تھا تو جب تک یہ آئیڈیالوجی اور نیشنلزم کا جو انٹرنل ان کی رپوگنس ہے وہ تو بات کی بات ختم ہوگی پہلے تو ایکسٹرنل ہی یہ کلیم بالکل ویلڈ نہیں ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ میری جو جتنی گفتگو ہے اس کو بڑے آرام سے سمجھنے کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری جو لڑائیاں ہیں بہت ساری جو ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں ابھی یہاں پر کیا چکر ہوا ہے یہ جو قومی مغالطہ ہے یہ جو قومی مغلت بازی ہے یہ اس کو ہی پرموٹ کر کے اس کو ہی پرموٹ کر کر کے یہاں پر مجاہدین اور یہاں پر طالبان بنوائے گے ٹھیک ہے وہ کیا کہتے ہیں غلط قسم کی پھونکیں دے کے وہ پفنگ کر کے مطلب ہے کہ میں آپ کو تھاپڑا دے دوں اور آپ کو کہوں جی کہ آپ کے پیچھے پچاس ہزار بندہ بندوقہ لے کے کھڑا جاؤ یار اس بندے کو جا کے مار دو تو آپ ہو سکتے آپ کیڑی نہ مارے لیکن آپ جا کے وہاں پر دو سو بندہ جا کے مار دیں تو ان اس نیشنل آئیڈینٹٹی کا یہ کرائسز ہے جس کو یہ مغالطے کی شکل میں جو بھی کوئی بھی ان کا استصال کرنا چاہتا ہے وہ ان کو آئیڈینٹ ان کو پفنگ کر کے ان کو ایگزگریٹ کر کے تو ان سے یہ کام نکالا جاتا ہے تو یہاں اس لیے یہاں پر سوشلزم کا پشتون کمیونٹی میں انقلاب آنا تو بہت دور کی بات ہے اور وہ اور وہ بھی سوشلزم کی آئیڈیالوجیکل لیول پہ وہ تو ایک دور کی بات ہے یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ الٹا ان کو خود فریبی میں ڈال کے الٹا ان کو مغالطے میں ڈال کے ان ان, ان کے تو جو نیشنل کرائسیز ہے جو نیشنل آئیڈینٹی جو نیشنل جو قومی تشخص کا جو مغالتہ ڈالا ہوا ہے یہ تو اس کو یوز کیا جاتا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ جو حقیقت میں ایک نہایت ہی اے تضادات سے بیرونی اور اندرونی تضادات سے بری ہوئی ایک ہسٹوریکل ایک علمیہ جب تک اس علمیہ کو علمیہ یہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک یہ اس نیشنلزم اور آئیڈیالوجی کو آپ کے تضادات میں آپس اپنی آئیڈینٹٹی کو یہ حل نہیں کر لیتے اوکے جی شکریہ